فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَجْعَلُ <شِيبًا> اگر تم نے کفر کی راہ اختیار کی تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنے کفر پر باقی رہو گے اور دین حق کو قبول نہیں کرو گے تو روز قیامت کے عذاب سے کیسے بچو گے جس کی کی اتنی شدید ہوگی کہ وہ بچوں کو بوڑھا بنا دے اور آسمان مارے روب و دہشت کے پھٹ جائے اللہ تعالیٰ کا یہ حتمی وعدہ ہے اسے پورا ہونا ہے اور قیامت کو ضرور واقع ہونا ہے اس لیے اے اہل قریش تم اس دن کے عذاب سے بچنے کی تدبیر ضرور کر لو اور وہ تدبیر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور دائرۂ اسلام میں داخل ہو جانا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت انیس میں فرمایا کہ یہ آیتیں جن میں قیامت کے دن کے وعید شدید کی خبر دی گئی ہے باعث عبرت و معزت ہیں اس لیے جو شخص قیامت کے دن عذاب سے نجات چاہتا ہے وہ شرک و معاشی سے طائب ہو کر اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے